اللہ اکبر کبھی راہ چلیے الحمد للہ الحمد للہ وقفہ فصل اس فصل کے اندر بیان ہے مذکر اور مونس کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مذکر اور مونس مونس وہ ہوتا ہے کے جس میں کیا ہو علامات تانیس ہو علامات تانیس آپ کو تین بتائی جاتی ہیں ہمیشہ سے اور وہی ہیں ایک تائے تانیس ہے چاہے وہ لفظن ہو یا تقدیر پھر ایک الف مقصورہ ہے اور نمبر تین الف ممدودہ ہے اب مذکر کیا ہے مذکر وہ ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی جس میں علامت تانیس نہ لفظوں میں مذکور ہو نہ تقدیرن ہو تو وہ کیا ہوگا مذکر ہوگا تو آپ کو مذکر اور منس کی تاریخ بتائیے پھر اس کے بعد مونس کی قسمیں بتائی ہیں منس کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی اور دوسری ہے لفظی حقیقی وہ مونس ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو ٹھیک ہے جیسے امراط ان کے مقابلے میں رجلن ہے ٹھیک ہے نا اتان ہے اس کے مقابلے میں ہیمار ہے گدا گدی ٹھیک ہے اسی طرح ناقد ہے اس کے مقابلے میں ابلن ہے جاندار مذکر ہو وہ ہے تاریخی نمبر دو پہ ہوتا ہے لفظی سے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو ٹھیک ہے جیسے تاریخی تو اس کے مقابلے میں اگرچہ نور روشنی آتی ہے لیکن چونکہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے جاندار نہیں ہے تو اس لیے اس کو اس کے مقابلے میں یعنی جوں ذکر نہیں کیا جاتا ٹھیک باقی رہی بات یہ کہ جب فعل منس ہو یا مذکر ہو تو اس کے لیے فیل کیسا لائیں گے وہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں یہاں پر علم الناب کیا کہتے ہیں مفوعات وغیرہ کے اندر دیکھیے گا فصل مضکر فصل اسم کے بیان میں کہ جب یا تو مذکر ہوگا یا مانس ہوگا فل مانناسم معافی ہے علامت تانیس اس اسم مانس وہ ہے کہ جس میں تانیس کی علامت ہو او کا علامت تانیس ہو یا تقدیرن یعنی مقدر ہو والمذکر ما ہو ماں خلاف مذکر کیا ہے وہ جو اس کے خلاف ہو وعلامت علامت الطانیس کہتے ہیں کہ تانیس کی علامات تین ہیں اطا تائے تانیس جو کہ وقف کی حالت میں تا بن جاتی ہے جیسے طلحہ تو ٹھیک ہے طلحہ وقف میں والالف علیف المقصورہ کا خبلا علی مقصورہ جیسے خبلا حاملہ عورت کو کہتے ہیں علیف المدودا نمبر تین علی ممدودہ جیسے ہم رحرت ولمقر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ علامت تانیس یا تو لفظوں میں ہو یا مقدر ہو کہتے ولمقرہ کا تعلق صرف اور صرف تا کے ساتھ ان نما ہوتا و فقت وہ صرف اور صرف تا ہوگی اس لیے کہ علی مقصر اور علیف ممدودہ یہ کبھی بھی مقدر نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ سے یہ محفوظ ہی ہوں گے جیسے ارض اور دار یہ کیا ہیں ان کی تا مقدر ہے کیونکہ ان کی جو تصغیر ہے ارض کی اوری اور جو دار ہے اس کی جو تانیس ہے وہ دو آتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ارض اور داراتن اصل میں تھے کیوں کہ تصغیر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اسم کو اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہے چلیے مجھے آپ کے میسج ابھی میں نے بہت اچھی بات ہے دن میں بھی ایک گھنٹہ رکھ لیں صبح شام ایک گھنٹہ بھی آپس میں طے کر لیں ان محتب کا دارن اور دوبیرہ ٹھیک ہے جی دلیل کیا ہے کہ ان جو تصویر ہے اورائزا اور دوبیرہ تھمان سوالا قسم فیر मानस के دو قسمیں ہیں حقیقی ون وہ ما بذائہ ذکر من الحيوان وہ وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو حیوان جاندار الذکر مذکر ہو امراۃن جیسے امرا ہے اس کے مقابلے میں رجلن ہے وناقتن اس کے مقابلے میں ابلن ناقا کہتے ہیں اونٹنی کو ایبل کہتے ہیں اونٹ کو حقیقی کے مقابلے میں کیا ہے مؤنث اللغوی وہ ہے ما بخلاف جس کے برخلاف ہو یعنی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو کظلمتن جیسے ظلمت ٹھیک اسی طرح عین ظلمت مثال ہے اس کی کہ جس میں تا لفظاً مذکور ہے اور عین مثال ہے اس کی کہ جس میں تا کیا ہے مقدر کیونکہ اس کی تصغیر جو ہے وہ کیا ہے عیینۃ کے وزن پر آتی ہے فقد عرفت عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها کہ فعل کی جب نسبت مونث کی طرف کی جائے تو وہ کیسے کیسے ہوگا کب مزکر کب مونس لائیں گے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں فلاں ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے کتاب والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ نے دیکھ کیا نہ ہے سبق میں کل کے کہ کب فعل کو کیسے کیسے لائیں گے فعل اگر منس ہو حقیقی ہو غیر حقیقی ہو فعل ظاہر غیر حقیقی ہو یا اس کی ضمیر ہو تمام کی تمام صورتیں آپ نے دیکھ کے آنی ہے ہدایت النا حفاظ سے دیکھیں المحب سے دیکھیں جہاں سے دیکھیں آپ کے ذمہ ہے ٹھیک چلیے اللہ مبارک بتا اللہ ہم سب کے و ناصر ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ سب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ